حکمراہ ہے ایک وہی باقی مطالعے آتے ہیں لہو ملک السماوات آتے والنم تو اسی کے لیے ڈی جورے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور اسی کے لیے ڈی فیکٹو بھی ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت اب اس کو بھی ذرا نوٹ وہ زندہ رکھتا ہے وہ مارتا ہے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے میں یہ کہتا ہوں ہم مرتے ہیں ہم جیتے ہیں گویا کے موت اور زندگی کی نسبت ہم اپنی طرف کر رہے ہیں یہی یوں سمجھ لیجیے محجوبیت ہے یہی ہم پردے میں آ گئے میں آ گئے یہی گمراہی ہے وہ زندہ رکھے ہوئے ہے ہمیں اور وہ جب چاہے گا ہم پر بہت بارش کر دے گا یہ کمال معرفت ہے فرق اتنا ہی ہے صرف مردی اور نابردی قدم ہے فاصلہ دارت اس ہدایت میں اور ضلالت میں فرق اتنا ہی ہے اللہ جلاتا ہے اللہ مارتا ہے ہم جیتے ہیں ہم مرتے چناتی یہ قول پرانے مجید میں نقل ہوا ہے جسے آج کا ہم کہیں گے مادہ پرست انسان ملحت انسان اس کی تعبیر کیا ہے انہی اللہ حیات نت دنیا نموت و ناہیا وما یہ کنا اللہ نہیں ہے مگر دنیا کی یہ زندگی ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں نموت و ناہیا یہاں نموت و ناہیا میں نسبت اپنی طرف ہے ہم جیتے ہیں ہم مرتے اور اسی کو اگر نسبت بدل دی یحی و یمید وہی زندہ رکھتا ہے یا زندہ کرتا ہے وہی موت وارد کرتا ہے اس فیل کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی یہی ہدایت ہے یہی معرفت ہے یہی توحید ہے یہی و یمید وہ اعلیٰ کل شعیو قبیر اور وہ ہر شے پر قابر ہے تھوڑی سی وضاحت میں یہاں کروں گا اللہ تعالیٰ کے چونکہ میں نے ارض کیا تھا کہ معرفت الہی یہی در حقیقت انسان کی سب سے زیادہ مطلوب و مخصوص شے یہی ہونی چاہیے اس لیے کہ جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی در حقیقت ہمارا رویہ عملی بھی درست ہوگا جتنی اللہ کی عظمت کا انکشاف ہو جائے گا اتنی ہی ہمارے اندر اللہ کے سامنے فروتنی اور سربزندگی کی کیفیت جو ہے پیدا ہو جائے گی مجھے وہ مشرا یاد آ رہا ہے اگرچہ وہ لفظی طور پر تو مناسب نہیں ہے یہاں ان کا غرور دیکھ کر بن گئے خات سار ہم تو غرور چھوڑ دیجئے ان کا عروج دیکھ کر کہہ دیجئے جتنا اللہ کی عظمت کا انکشاف ہوگا اتنا ہی انسان کے اندر توازوں اور فروتنی اور گردن جھکا دینے کی پیدا ہوگی اس اعتبار سے اصل شہ جو مطلوب اور مقصود کے درجے میں وہ مار ختر البتہ بلکہ ہمارے یہاں بہت سے مفسرین نے اور صوفیہ نے خاص طور پر مما خلق الجن اب السّلہ یامدون کی جو وہ تصویر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مما خلق تل جنہ مرنسا میں نے نہیں بنایا ہے انسانوں کو اور جنوں کو مگر اس لیے کہ میری معرفت حاصل کریں اس لیے کہ معرفت حاصل ہو جائے گی تو اس کا منتولی نہ کر رہا تھا کہ اگر کسی شخص کو اللہ کے حسن و جمال کی کوئی جھلک کبھی نصیب ہو جائے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی اور کے حسن کا گرویدہ ہو کسی اور کی محبت اس کے دل میں کیسے گھر کرے گی مجھے بلکہ یہاں یاد آ رہا ہے ابن سینا کا ایک جملہ ہے بڑا پیارا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالی کے انوار و تجلیات میں سے تمہیں کوئی حصہ ملے فجاہد فی خلواتک تو اپنی خلوتوں میں تمہیں ریاضت کرنی پڑے گی توجہ کرنی ہوگی لا لگانی ہوگی مراقبے کرنے ہوں گے لال شاشاسن شا تلمولک ہو سکتا ہے کبھی کوئی کرن تمہیں بھی نصیب ہو جائے چمک اٹھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ حقیقی معرفت ارب کی کوئی کرن کبھی چمک اٹھے اور کسی انسان کو اس کی جھلک مل جائے پھر وہ کسی اور سے دل لگانا کسی اور کی محبت میں گرفتار ہونے کا کوئی سوال نہیں تو اس معنی میں مما خلق تلجن ونسا اللہ یابدون مما خلق تلجن ونسا اللہ یا اس میں کوئی فرق نہیں ہے معرفت حقیقی ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اسی کے محبت میں ہیں آپ اسی کی رضا جوئی میں اپنی پوری زندگی صرف کر دیں گے اسی کے یاد سے آپ کے دل کو راحت علاب ذکر اللہ تطمین القلوب اسی سے دل کو اطمینان اور سکون نصیب ہوگا تو بہرحال اللہ تعالی کی معرفت کے زمین میں اب ایک بات اور نوٹ کیجیے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے ایک معرفت ذات اور ایک معرفت صفات اللہ تعالی کی ذات کا کوئی تصور کسی انسان کے لیے قطر ممکن نہیں یہ ہمارے لیے آؤٹ آف باؤنس یہ تو ہوگا آخرت میں جس لیے کہا جاتا ہے آخری نعمت جو اہل جنت کو نصیب ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا یہ گویا کہ تمام جو بھی حور و قصور اور تمام جتنی بھی نعمتوں کا تذکرہ ہے ان سب سے کہیں برتر اور آخری شے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے تو وہ معاملہ تو وہی ہوگا اور معرفت ذات اس کی کنہ کو ذات کو جاننا جو ہے اس کی ذات کی کنہ یہ ہم تک ہم اس کی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی تھی وہ کچھ کیونکہ شہریت میں ڈھلا ہوا جملہ تھا اس پر گرہ لگا کے شعر بنا دیا اندر کی ذات ادراک حضرت ابو بکر کی طرف یہ قول منسوخ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کے ادراک سے عجز ہو جانے کا جب انسان کو احساس ہو جائے گا تو یہی ادراک ہے معلومم شدھ کہ ہی معلوم نہ شد یہی در حقیقت علم ہے اس میں کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی ذات کا کوئی تصور کوئی تخیل ہمارے لیے ممکن نہیں کوئی فہم ہمارے لیے ممکن نہیں الز اندر کی ذات ادراکو اور حضرت علی نے اس پر اضافہ کیا ہے بل عن انکن ہی ذات اشراک اللہ کی ذات میں اگر کھوج کوریٹ کرو گے تو کہیں نہ کہیں شرک میں مبتلا ہو جاؤ اس لیے کہ جب کھوج قریت کرو گے کوئی نہ کوئی اپنا ذہنی تصور ہے اس کا حیولہ قائم کرو گے اور وہ وہ اللہ تو نہیں ہے اللہ تو تمہارے تصور سے ماورا ہے تم نے کوئی تصور قائم کیا تو تم نے خود ایک خدا اپنا بنا لیا ہے تصویر کیا ہے بڑا پیارا شعر ہے کہ ایک بت گر جو ہے وہ بت بنا رہا ہے وہ تراش ہے اور اس نے اپنے خیال میں تو خدا بنایا ہے بت جو ہے وہ خدائی کو گویا کہ وہ اپنے ذہن کے مطابق ایک انسانی صورت دے رہا ہے تو وہ بت اس سے مخاطب ہو کہتا ہے مرابر صورت خیشہ آفریدی مرونے خیشتن آخر سے دی دی نے بنانا تو چاہا تھا خدا تون نے اپنی ہی شکل میں مجھے بھی ڈھال دیا تیرے دو ہاتھ تھے میرے دو ہاتھ بنا دیے تیرے دو پاؤں تھے میرے دو پاؤں بنا دیے تیری دو آنکھیں تھی میری دو آنکھیں بنا دی اپنے سے باہر بھی توں نے کچھ دیکھا مرابر صورت خیش آفری دی مرو نے خیشتن آخر سے دی تو واقعہ یہ ہے کہ ذات باری تعالی کے بارے میں یہ اعتراف کہ وہ ہماری رسائی سے ماں ورا ورا ان ورا سما ورا ان ورا سما ورا ورا یہ الفاظ خاص طور پر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے جو خطوط ہیں مکاتی ان کے مکتوبات شریفات میں بار بار یہ الفاظ آتے ہیں اس لیے کہ واقع وہ تصوف کے جو گوشے جو اس رخ کی طرف لے کر جاتے ہیں وہ گمراہی اور شرک کی طرف لے جاتے ہیں بل بہ سو انکن حصات اشراک اب رہ گیا ہمارے پاس صرف ایک معاملہ اللہ کو ہم پہچان سکتے ہیں صرف اسماء و صفات کے حوالے سے اسما بھی اللہ کے در حقیقت صفاتی نام ہے یہ بحث ہم سورہ فاتحہ کے زمین میں کیا کرتے ہیں کہ ایک خیال ہے کہ اللہ کا اسم میں ذات ہے اللہ باقی تو تمام کے تمام اسما جو ہے سفاتی ہے رحیم ان سفت یہ اس کا نام بن گیا علیم صفت العلیم یہ اس کا نام ہو گیا قادرن صفت القادر یہ اس کا نام ہو گیا تو تمام نام جو ہے صفاتی نام ہے بلکہ میری رائے تو ان حضرات کے ساتھ ہے کہ جو اللہ کو بھی صفاتی نام سمجھتے ہیں یہ اللہ سے الہ کا اللہ بنا ہے تو در حقیقت تمام کے تمام اسماء جو ہے اللہ کے وہ صفاتی ہے صرف یہ کہ ایک رائے ہے بعض حضرات کی کہ اللہ جو ہے وہ اس میں ذات ہے اس میں بھی اختلاف ہے لوگوں تو در حقیقت ہمارا سارا جو بھی اللہ تعالی کی بارفت کا جو بھی خزانہ ہمارے پاس ہے یا جو بھی ذریعہ اس کا ہمارے پاس ہے وہ صرف اسماء و صفات ہے چنانچہ اب پھر میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں ایمان مجمل کے الفاظ یاد کیجیے آمن تو بلّہ کما ہوا بے اسمائے ہی بسفات ہے یہی ایمان باللہ ہے میں ایمان لایا اللہ پر میں نے مانا اللہ کو جیسا کہ وہ اسماء و صفات سے ظاہر باقی اس کی ذات سے کوئی بحث نہیں اب تیسرے درجے میں ایک بات اور ہے اللہ کی صفات کی بھی ہم نہ کبیت کو جانتے ہیں نہ کیفیت کو جانتے ہیں. یہ ہے ہماری محدودیت علم اور فہم کی محدودیت یہ جانتے ہیں اللہ قادر ہے کتنا قادر ہے ہمارے ذہن کے اندر جیسے کہ سنار کی ترازو ہوتی ہے وہ ماشے تولے تو تول سکتی ہے ٹنوں کا ودن تو نہیں تول سکتی اللہ کی قدرت مدرت مطلب قدرت اس کا کیا تصور ہمارا ذہن کر سکتا ہے اسی طرح یہ ہم جانتے ہیں اللہ بصیر ہے اللہ دیکھنے والا البصیر اللہ اصلی ہے سننے والا کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے کیا اس کے کوئی کان ہے معاذ اللہ کیا وہ ساؤنڈ ویوز کا محتاج ہے کہ وہ ویوز آئیں اور کان کے پردے سے ٹکرائیں تو ہمیں کچھ وہ سنائی دے گا معاذ اللہ تو وہ کیسے دیکھتا ہے کیا وہ کسی روشنی کا محتاج ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کی کوئی آنکھ کا کوئی ریٹینا پردہ ہے کہ جس کے اوپر جا کر عکس بنتا ہے باہر بندہ تو کیسے دیکھتا ہے نہ ہم کمیت جان سکتے اس لیے وہ تو ہمارے تصور سے ماورا ہے علیم ہے،, علیم ہے کتنا علیم ہے کتنا علم ہے اس کا کیسے ہم ناپیں گے کیسے تولیں گے پھر وہی بات کہوں گا کہ سنار والی ترازو پر یہ ٹنو جو ہے وزن کیسے تولا جائے اس حوالے سے یہ ہے ہماری درماندگی اس درماندگی کا علاج ہے جو قرآن کرتا ہے لفظ کل وہ اعلی کل شاہی تعلیم ہمارے پاس اس کے سوا کوئی لب نہیں ہے. وہ ہر شے پر قابل ہے اور آگے چل کر آئے گا ہوا بے کل شاہی وہ ہر چیز کا ہی ہے بس ہر کے لفظ میں یا کل کے لفظ میں پناہ لینے کے سوا ہمارے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں نہ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس کی قدرت کتنی ہے نہ ہم یہ جان سکتے ہیں اس کی قدرت کی کیفیت کیا ہے اس کا علم کتنا ہے نہیں جان سکتے اس کے علم کی نوعیت کیا ہے بحض اللہ ہم کیا جانیں گے در حقیقت یہ جو دو الفاظ آ رہے ہیں یہاں پہ ان آیات میں ہوا بے کل شعین علیم اور اس کے بعد اسی میں آئے گا وہ ہوا بے کل شعین یہاں تو ہوا آنا کل شاہین قدیم اور تیسری آیت خط ہو رہی ہے وہ ہوا بے کل شعین علیم اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ان دو صفات ان کو یوں کہنا چاہیے کہ یہ ام صفات ہیں اب ہوا بے کل شعین عالیم علم بہت سے اسما اسی سے مبنی ہے خبیر ہے سمی ہے بصیر ہے یہ سب کیا ہے در حقیقت اسی علم ہی کی تو وہ یہ تمام کے تمام شعبے ہیں اسی طریقے سے القابض ہے الباسط ہے الرافع ہے الخافظ ہے یہ سب کیا ہے یہ در حقیقت ہو اعلی کل شائن قدیر ہی کی شرح تو ہے تو گویا کے صفات باری تعالی میں سے دو جو اہم ترین صفات ہیں وہ یہی ہیں ہوا علا کل شاہین قدیر ہوا بے کل شاہین علیف وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے کوئی شے بس ہم یوں کہہ سکتے ہیں کسی بھی شے کے بارے میں اگر ہمارے ذہن میں یہ وسوسہ بھی پیدا ہو جائے کہ اللہ یہ کیسے کرے گا معلوم ہوا کہ وہ علا کل شاہین قدیر پر ہمارا ایمان نہیں ہے اس کی قدرت تو مطلب باؤنڈلیس لمٹ لیس کوئی شے اس کے لیے مشکل نہیں اسی طریقے سے ہر شے اس کے علم میں ہے اور صفت علم کو تو آپ دیکھیں گے کہ انہیں آیات میں کس طریقے سے دوہرا دوہرا کر لایا گیا ہے یا نما یو فل و ما یفر وجمنہا و ما ینسما ہے و ما یاروجی ہا وہ ہوا ماں کم نہ ما کم تم وہ اللہ وما تا منون بصیر یہ جی وہی صفت تو صفت علم ہی تو چلی آ رہی ہے وہ ہوا علیم بذات وہ وہی سفت علم ہے جس کا کہ آخر متسرہ ہو رہا ہے اور انہیں دو صفات کے حوالے سے جان لیجیے کہ ایمانیات میں سے جو ایمان مفصل ہے اس میں جو تقدیر کا مسئلہ آتا ہے وہ تو خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وہ در حقیقت ہی دونوں صفات پر ایمان کا منطقی نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر ہے قادر ہے اب اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اس پیالے کو اللہ کی عزم کے بغیر اٹھا سکتا ہوں تو میں نے گویا کہ اپنی قدرت کو اللہ کے قدرت کے مقابلے میں جا کے کھڑا کر دیا یہی شرک ہو جائے جب تک کہ اذن رب نہ ہو ارادہ میرا ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس پیالے کو اٹھا لوں اس کی توفیق اور تحصیل اور اس کا عزم اللہ کی طرف سے ہوا ہے تو میں اٹھا سکا ہوں ورنہ نہیں اٹھا سکتا بویا کہ یہی قدرت ہے اللہ کی جو تمام قدرتوں کے اوپر محیط ہے حاوی ہے اس کے اوپر مستولی ہے چھائی ہوئی ہے اسی طریقے سے جو بھی کچھ مجھے کل کرنا ہے یا میں کل کرنے والا ہوں وہ اللہ کے علم ہے آنے میں ماں کانا و ماں یقون ہر شے اس کے لیے ماضی مستقبل ہے ہی نہیں یہ زمانے تو ہمارے لیے ہیں ماضی ہے حال ہے مستقبل ہے اس کے لیے تو کل ایک بسیت علم ہے اس کا لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو کچھ میں کل کرنے والا ہوں اس کے چونکہ علم میں ہے لہٰذا میں مجبور ہوں کہ وہ کروں یہ جبر و قدر کے بحث سے اس کو علیحدہ کر دیجئے یہ اس کا پری نالج ہے پری نالج جو ہے وہ نیسیسٹیٹ نہیں کرتا ہے پری ڈٹرمیشن کو پری ڈٹرمیشن جبر اور ہے پری نالج اللہ کا اور ہے اللہ ہر شے کو جانتا ہے اور ہمیشہ سے جانتا تھا اور جانتا وہ ہر شے جو ہونے والی ہے اس کے علم کامل کے اندر ازل سے مضبوط لیکن اس کے معنی جبر کے نہیں ہے پری ڈٹرمیشن کو پری نالج سے علیحدہ کر لیے عام طور پر جو ذہن کے اندر اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو لازم و مزدور سمجھ لیا جاتا پری نالج اس کا مطلب ہے پہ ڈیٹرمنیشن میں علیحدہ کرتی ہوں لیکن اللہ ہر شے کو جانتا اس کے لیے جو بھی ماضی کا علم ہے مستقبل کا علم ہے یہ تقسیم ہمارے حوالے سے اللہ کے ان کے حوالے سے نہیں سبحا سب بحال معاف سماوات وفظ وہیز الحکیم لہو ملک سماوات و لفظ یہی وہی امید بہو آلہ کل نشائی قدیر ہوشائی علیم یہ آیا مبارکہ ہے جس کے بارے میں امام رازی کا ایک قول میں نے اس سے پہلے بھی نقل کیا ہے ویسے تو یہ کہ جب اس کو پڑھیں تفصیل سے ان کے اس پوری بحث کو تو واقعی محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سر تھر کانپ رہے کھڑے ہوئے اس کی اس کی جو عظمت ہے اس آیت مبارکہ کی لیکن الفاظ بھی ایسے پیارے لائے انہر ان گامز مقام مقام ان عمیق ان محیب یہ مقام غامض ہے عمیق ہے محیط ہے اس کی حقیقت کا سمجھنا آسان کام نہیں ہو اول اول آخر اول اس کے مفہوم اور معنی پر تو اب انشاءاللہ کل بحث ہوگی میں اس وقت چند باتیں جو بنیادی ہیں جو ڈیٹا ہے بنیادی وہ ذرا ذہن میں میں چاہتا ہوں کہ آج آپ جما لیں گفتگو اس پر اس لیے کہ یہ در حقیقت فلسفے وجود سے متعلق آئے تھے جو کہ فلسفے کا سب سے مشکل مسئلہ ہے ماہیت وجود آپ کو معلوم ہے کہ ماہیت زمان اور ماہیت وجود یہی دو مسئلے ہیں فلسفے کے جو لائےل ہیں اور مشکل ترین ہیں اور چونکہ بہت سے حضرات کو اس کا ذوق نہیں ہوتا وہ اس پر موضوع پر گفتگو کو بھی سمجھتے کہ خامفا کی وقت ہے بیکار کو یہ بات کی جا رہی ہے لیکن میں چونکہ یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید چونکہ ہدایت صرف جو ہے عوام کے لیے نہیں ہے خواص کے لیے بھی تو وہیں سے اس کو ہدایت ملے گی جہاں سے ملے گی اور خواص وہ جو ایسی اللہ تعالی کی طرف سے جن کو عق المدیت ہوئی ہے کہ وہ جاننا چاہتی حقیقت کو کائنات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے وجود کی حقیقت کیا ہے وجود کی باحیت کیا ہے سوالات ہیں انسان غور کرتا چلا آ رہا اور اس میں مختلف آرا بنی ہے مختلف فلسفے ہیں وادت الشہود بھی ہے وادت المجود بھی, بھی ہے پھر تنویت بھی ہے تسلیس بھی ہے اس پر تو کل گفتگو ہوگی اس وقت جو بات میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں صرف ظاہری الفاظ کے حوالے سے جیسا کہ میں نے آج ہی ارض کیا تھا کہ قرآن مجید میں اللہ کے اسما آتے ہیں عام طور پر جوڑوں کی شکل میں جیسے بہول عزیز الحکیم بہول غفور الرحیم باہر روف الرحیم یا بہور روف ال رحیم وغیرہ وغیرہ صرف تین استثناءات ہیں قرآن مجید میں اور وہ تینوں کے چنوں انہی صورتوں میں یہاں چار اسما آ رہے ہیں اسی طریقے سے سورہ جمعہ کی پہلی آیت یہ سب معاف سماوات واف رفظ الملک القدوس عظیم حکیم اور تیسری جو ہے وہ سورہ حشر کی جو آخری آیات سے تین آیات ان میں سے جو درمیانی آیت ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ اسمائے باری تعلی کا عظیم ترین حسین ترین گلدستہ قرآن مجید میں وہ ہے الملک القدوس السلام المؤمن المح مین العزیز الجبار المتک آٹھ اسما چلے آ رہے ہیں تسلطی کے ساتھ تو یہ تین استثنا آتے ہیں قرآن مجید میں ورنہ دو دو اسما دوسرا فرق کیا ہے عام طور پر اسما آخر میں آتے ہیں یہاں آیت کا مین اصل جو ہے اس کا اصل مین باڈی جو ہے آیت کی وہ در حقیقت نہیں اسما پر مشتمی ہے اس کی کوئی اور مثال قرآن مزید تیسرا فرق اور یہ اہم ترین ہے اس کو نوٹ کر دیجیے چاہے آٹھ اسما بھی آئے ہیں سورت الحشر کی اس آخری سے پہلی آیت میں کہیں درمیان میں حرف عطف نہیں ہے الملے کو ولقدو سو نہیں الملے کل قدو سلام الم الم العزیز الجبار جبار کوئی فصل نہیں العزیز الحکیم جو آیا ہے سورج جمعہ میں ال ملکل قدوس ال کوئی فصل وہ بہول عزیز الحکیم نہیں وہ عزیز ول حکیم و نہیں الحکیم اور اس کی جو حکمت بیان کی ہے مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے جیسے کہ میں نے ایک بات عاد کی تھی اللہ کے تمام اسباؤ سے فات مطلق ہے کوئی کسی کتابے نہیں ایسے ہی دوسری بات نوٹ کر لیجئے اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بیک وقت موجود ہیں جبکہ واو جو ہے وہ فتل کر دیتا ہے واو میں تو ایک چیز مغایرت پیدا ہوتی ہے یہ تو الحب کا قاعدہ ہے عطف جو ہے معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت کا سبب بنتا ہے اور ہم دنیا میں یہ جانتے ہیں کہ صفات عموماً جمع نہیں ہوتی ایک ہی وقت میں میں منتقم المنتقم شدید اور ایک ہی وقت میں غفور تو نہیں ہو سکتا میری یہ کیفیات تو مختلف ہوگی اللہ کی ذات تبارک و تعالیٰ میں اس کے تمام شان بیک وقت ب تمام و کمال موجود ہیں اسی لیے کہیں فصل نہیں ہے کہیں حرف عقت نہیں لایا گیا سوائے اس مقام بس یہ تین جو فرق ہیں اسمائش باری تعلی کے ضمن میں جو اس آیت میں ہیں بقیہ تمام پرانے مجید سے ان کو نوٹ کر لیجیے باقی اس آیت مبارکہ پر انشاءاللہ مفصل وہ فصل گفتگو کل ہوگی اکولہ مستفر اللہ علی و